چالیس سالہ زندگی خوبیوں کا مجموعہ اخلاق, اخلاق کے لحاظ کردار کے لحاظ عادات کے لحاظ معاملات کے لحاظ سے نبی علیہ وسلم میں جتنی خوبیاں پائی جا کسی اور کے اندروں خوبیاں نہیں پائی گئی نہیں پائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر بیٹھے عبادت کر رہے تھے کہ اچانک جبرائیل اور کچھ لکھی ہوئی چیز آپ کے سامنے کر کے کہتے ہیں محمد اللہم آپ نے فرمایا ما انا بکھاری میں پڑھنا نہیں جا میں پڑھنا نہیں جا عزیز ساتھیو دور اور قریب سے سننے والے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ و ابی و امی کی سیرت نبوی کی سیرت کا یہ سلسلہ جو آج سے تقریباً چار ہفتے پہلے شروع ہوا ہے اس کی آج یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تیسری کڑی ہے یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پانچویں کڑی ہے اب تک جو بیان ہوا ہے اس میں سے خصوصاً پچھلی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت سے پہلے کی زندگی تھی اس کا ذکر چلتا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے انتقال کے بعد جب آپ ہوش سنبھالے تو آپ نے اس دنیا میں کیا کیا کام کیا جس میں اس بات کا بھی ذکر آیا تھا کہ آپ نے بکریاں چرائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کیا علیہ السلام اور تجارت کے لیے دور دراز کا سفر کیا خاص طور پر اس وقت کے لحاظ سے جو وسائل سفر تھے اس کے لحاظ سے یہ سفر بہت دور کا تھا اور اسی سلسلے میں یہ بات آئی تھی کہ تجارت ہی کے میدان میں آنے کے بعد آپ کا تعارف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تو ان سے آپ کی شادی ہوئی اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پوری زندگی جو رہی ہے یہ بات آج کی مجلس میں پہلے آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالی کی آپ کے ساتھ خصوصی رعایت رہی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کسی استاد کا مختاج نہیں بنایا کسی استاد سے سیکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حاجت مند نہیں قرار دیا بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تربیت فرمائی جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نشاد فرماتا ہے کہ الم یجد کا فآوا فاوا کا جادا کا وا جادہ کا فأغنى. دیکھیں آپ کیا اللہ تعالی نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور آپ کو سہارا دیا وبا جادہ کا ون فہادا آپ پریشان حال تھے فکری طور پر آپ بڑے پریشان تھے کہ آخر صحیح راستہ ہے کیا جس کے معنی اللہ نے جس کا اللہ جس کے معنی کیا ہوتا ہے صحیح راستے پر نہ پہنچنے والا انسان مثال کے طور پر ایک انسان یہاں سے جا رہا ہے یہاں تک صحیح راستے پر پہنچا اب اسے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے یہاں پر کھڑے ہو کر کے حیران ہو کوئی انسان تو اسی کو بال والے اسی کو یعنی جسے سیدھا راستہ نہیں مل رہا ہے اسے کیا کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا پایا اور آپ کی صحیح رہنمائی فرمائی اور اس کے آگے کیا ہے وہ وجہ کا آپ کو والد کی میراث میں کیا ملا تھا ابھی تو والد کچھ کرنے کے لائق ہوئے ہی تھے کہ دنیا سے رخصت ہو گئے کوئی بڑی, جاگ... بڑی جاگیر نہیں چھوڑی آپ کے لیے کوئی بڑی تجارت آپ کے لیے نہیں چھوڑی لے دے کر کے صرف تین چار اونٹ تھے چند بکریاں تھیں اور ایک لوڈی تھی بس تو وہ جدا کا آئل فاغنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عائل یعنی محتاج پایا تو آپ کو اللہ تعالی نے بے نیاز کر دیا یعنی آپ کسی کے محتاج نہیں رہ گئے خود کفیل بن گئے تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیکھیں ہر اعتبار سے یتیم تھے تو اللہ نے پناہ دی صحیح راستہ آپ کو معلوم نہیں تھا اللہ نے آپ کی رہنمائی کی دنیاوی اسباب کے لحاظ سے آپ محتاج تھے اللہ نے آپ کی اس بارے میں مدد کی یعنی ہر اعتبار سے اللہ تعالی نے آپ کی تربیت فرمائی ہے اسی لیے آپ نرشاد فرمایا ادبنی ربی فرحسنتا ادیبی میرے رب نے میری تربیت کی ادبنی ربی میرے رب نے میری تربیت کی ہے فاہ سنا اور میری تربیت بڑی اچھی فرمائی اللہ تو اللہ تبارک وطا نے اس پینتیس یا چالیس سالہ زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی رعایت فرمائی اس کی جن مثال میں آپ کو دیتا ہوں مثال کے طور پر حرب ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر کے لاکھ اور کروڑہ معبود تھے اللہ کو چھوڑ کے سارے لوگوں کی پوجا کی جا رہی تھی کوئی درخت کو پوجتا تھا کوئی پتھر کو پوجتا تھا کوئی پیروں کو پوجتا تھا کوئی شیطان کو پوجتا تھا کوئی کاہینوں کوئی اور کوئی کرتا تھا کسی نے قبر کے اوپر مزار بنا رکھے تھے ساری یہ برائیاں پائی جا رہی تھی حتہ کی خانے کعبہ جو دنیا کا سب سے مقدس مقام ہے اتنا پاک کوئی اور مقام ہو سکتا ہے اتنی مبارک کوئی اور جگہ ہو سکتی ہے اس کے ارد گرد بھی بہتر لگے ہوئے تھے ایک دو نہیں تین سو ساٹھ ہے بلکہ طواف تو کرتے تھے اللہ تعالی کے لیے بیت اللہ شریف کا لیکن ابھی شاید آگے بتلاؤں آپ کو کہ طواف کرتے ہوئے زمزم کے پاس جو دو بت رکھے ہوئے تھے طریقے سے حضرے اسوتھ کو چومتے تھے اور بوسا دیتے تھے ایسے ہی ان بتوں کو چوم کر کے تب آگے بڑھا کرتے تھے خالی اللہ کے لیے جو کام ہونا چاہیے اس میں بھی ملاوٹ یہ تھی بطوں بطوں کا تصور تھا لیکن ساری زندگی میں اپنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بت کی نہ پوجا کی نہ اسے ہاتھ لگایا بلکہ صرف یہی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اس پر کڑھتے تھے چڑھتے تھے حتیٰ کہ اگر کوئی آپ کے سامنے علم بطوں کی قسم کھاتا تھا تو اس پر بھی آپ کو تکلیف ہوا کرتی جیسے پچھلی مجلس میں یا پچھلی سے پہلے والی مجلس میں آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر شام کے سفر پر جانے کا اپنے چچا کے ساتھ اس کا ذکر آیا تھا کی میں آپ پہنچے تو وہاں کا راہب نکل کر کے آیا تو اس راہب نے بطور امتحان کے کہا ولہ وزا لات اور حالانکہ آپ عمر میں بھی چھوٹے ہیں گیارہ بارہ سال کے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فداؤ ابھی وہ امی آپ نے فرمایا لات اور قسم نہ کھاؤ اس لیے کہ مجھے جس قدر ان سے نفرت ہے جتنا مجھے انسا چڑھے کسی اور چیز سے نہیں آپ کی اس بات پر کس قدر آپ کو کڑن تھی اس کا اندازہ مسند احمد کی اس روایت سے لگائیے مکہ کے لوگوں کا یہ دستور تھا اور ان کی یہ آدت تھی کہ سونے سے پہلے لات بھ کی عبادت ضرور کیا کرتے تھے بجائے اس کے اللہ کا نام لے کر سوئیں اللہ کا ذکر کر کے سوئیں سونے سے پہلے کیا کرتے تھے لات اور لات کون تھا ساتھی کوئی پتھر نہیں تھا کوئی پہاڑ نہیں تھا لات اپنے وقت میں اللہ تعالی کا ایک نیک بندہ تھا جیسا کہ صحیح بخاری شریف میں ہے کانا نا یلو تو سبھی خلجا اتنا نیک تھا کہ ہادیوں کے راستے میں بیٹھتا تھا اور گرمی کے موسم میں انہیں ستو گھول گھول کر کے پھراتا تھا جب اس کا انتقال ہو گیا تو جس چٹان پر بیٹھتا تھا لوگوں نے وہیں اس کے دفن کیا اور اس کے اوپر ایک مزار تیار کر اور اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کر تو مکہ کے لوگ سونے سے پہلے کیا کرتے تھے لات کو یاد کر کے ضرور سویا کرتے تھے لیکن آپ وسلم جب سونے جاتے تھے مسند احمد میں ہے کہتے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ایک پڑوسی تھا امام حمر رحمہ اللہ کتاب الفضائل میں ہے کہ ان کا خادم وہ اس نے بار بار سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سونے کا وقت آیا تھا تو اپنے قوم کی اس بری عادت کو یاد کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اے خدیجہ میں کی ہے تو کبھی نہیں کر سکتا میں لاد کی پوجا کبھی نہیں کر سکتا حضرت خدیہ فرماتی خلادا لات مارو لات کو لات مارو رزا کو چھوڑو ان کو ان سے آپ کیا لینا دینا لیکن چونکہ آپ کی فطرت توحید کے اوپر ہوئی تھی اس لیے آپ کو فطری طور پر ان سے جرتی اسی طریقے سے امام حاکم رحم اللہ اپنی نکتا مشرق حاکم میں اور امام تبرانی رحم اللہ اپنی نکتا موجم تبرانی کبیر کے اندر حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ جانتے ہیں کہ آپ کے غلام آزاد کیے ہوئے بلکہ ایک وقت کہ آپ نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا تھا انہیں لوگ زید ابن محمد کہا کرتے تھے بعد میں موقع ملا تو ان کی تھوڑی سیرت آپ کے سامنے ہو سکتا ہے کہ اس سیرت کے درست کے دوران آئے وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بار بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا تو عرب کے لوگ جب بیت اللہ شریف کا طواف کرتے تھے تو جہاں حضرت اسوقت کو چھوتے اور چومتے تھے وہیں زمزم کے پاس اصاف اور نائلہ جو یہ بت رکھے تھے پھر اس کے بعد انہیں اٹھا کر کے انہوں نے سفا اور مروہ پر رکھ دیا تھا تو ان کو بھی چھوا کرتے تھے کہا ایک بار میں آپ سرسرم طواف کر رہا تھا تو ہم نے بھی اسے چھو لیا آپ نے فرمایا لا سٹ اسے چھو نہیں لیکن ظاہر بات ہے مجھے ابھی اتنی تمیز نہیں تھی نہ آپ سر نے ابھی توحید کی دعوت دینی شروع کی تھی تو آپ کو نبوت ملی ہی نہیں تھی فطری طور پر اللہ تعالی کے کی توفیق سے آپ ان بتوں کی پوجا نہیں کیا کرتے تھے تو کہا جب دوبارہ میں اس چکر پر پہنچا دوسرے چکر میں جب اس جگہ پر پہنچا تم نے پھر میں اس کو ادرا شروع دیکھوں آپ کیا کہتے ہیں تو کہا پھر ہم نے چھو لیا تو آپ ہماری طرف غصے سے دیکھے اور کہا کیا ہم نے اس سے منع نہیں کیا ہم نے تمہیں اس سے منع نہیں کیا اس کے بعد کہتے ہیں اس کے بعد سے ہم نے کبھی بھی کسی بت کو نہیں چھوا اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مست سلام قطو آپ سلا نے کبھی کسی بدھ کو چھوا تک نہیں ہے پوجا کرنے کے بعد تو دور کی یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ کو نبوت سے سرفراہ جاہلیت کے زمانے میں ایک اور بڑی بداد تھی وہ کیا کہ لوگ غیر اللہ کا زبیحا لات کے نام پر ذبح کرتے تھے اساف اور نائلہ کے نام پر ذبح کرتے اللہ میں ہمیشہ یہ کرتا ہوں کہتا ہوں کہ گیر اللہ کو چھوڑ کر کے جس کی جس کی لوگ بات کرتے ہیں جن چیزوں کی اس کام میں وہ بالکل اکڑ سے آ ہوا کرتے ہیں ان کی نہیں جی. یہی وجہ ہے کہ شیتان بسا اوقات ان کو ایسی ایسی چیز کی پوجہ پر مجبور کرتا ہے جو چیز خود گمراہ کی شیتان کی پوجہ کروانے لگتا ہے صاف اور نائلت ہے کیا عائشہ, رضی فرماتی ہی کہ یہ دونوں مرد اور عورت تھے. کہا کہ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ یہ دونوں مرد اور عورت تھے کھانے کعبہ کا یہ شام کو طواف کر رہے تھے اور طواف کے دوران ان دونوں کی نیت میں فتور آیا تو بری نیت سے ایک دونوں کو چھوا تو اللہ دونوں کو پتھر بنا دیا وہیں تو لوگوں نے کیا کام کیا اٹھا کر کے حرم شریف کے قریب زمزم کے پاس انہیں رکھ دیا تاکہ لوگوں کو عبرت ہو تاکہ لوگوں کے لیے باعث عبرت بنے لیکن نتیجہ کیا نکلا کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ انہی کی عبادت کرنا شروع کر دیے انہیں کی عبادت کرنا شروع کر دی تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اس قسم کی غلط راہ اختیار کرتے ہیں شیطان انہیں بسا اوقات ایسی باتوں پر اور لے جاتا ہے جو عقل و سمجھ ہر ایک سے دور رہا کرتی ہے تو لوگ کیا کرتے تھے اپنے بتوں کے نام پر دبا کیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام بلدہ میں ایک بار تھی جو آج کل جہاں ظاہر ہے اور شہدہ اس کے قریب ایک مقام تھا وہاں پر آپ وسلم کی ملاقات ہوئی ایک نیک بندے سے ایک اللہ تعالی کے نیک اور سالے شخص سے زید ابن امر ابن نفیل کیا نام تھا ان کا یہ جانتے ہیں کون زید ابن امر ابن نفیل یہ حضرت سعید ابن زید جو ان دس صحابہ میں ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خبری دنیا میں دی تھی ان کے والد اور یہ ان لوگوں میں تھے جنہوں نے بدھ کی پوجا کو چھوڑ دیا تھا اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں اکیلے ہوں جو ملت تھے ابراہیم قریش کے لوگوں کو منع کرتے تھے خانے کعبہ کو ایسے ٹیک لگا کر کے بیٹھتے اور کہتے اے قریش کے لوگوں عیب ہے تمہارے اوپر شرم چاہیے تم کو کہ بکری کو پیدا کس نے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش اس کے لیے کس نے نادل کی ہے اللہ تعالیٰ نے زمین سے سبزہ اس کے لئے کس نے اگایا ہے یہ سارا کام اللہ تعالیٰ نے لے جا کر تم اسے کس کے نام پہ غیر اللہ کے نام پہ دبا کرتے ہو بدھوں کے نام پر جا کے قربان کر رہے ہو بے جڑا رہے ہو نظر دے رہے ہو نظر پیش کر رہے ہو تو یہ موحد تھے آپ وسلم کے سامنے اس مقام پر کچھ کھانا پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا میں اس کھانے کو نہیں کھاتا کیوں اس لیے کہ تم لوگ اپنے بتوں کے نام پر دبا کرتے ہو اور حضرت زید ابن عمر ابن فیل کے سامنے ہی پیش کیا گیا تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا تو آپ وسلم اپنی زندگی میں آپ نے غیر اللہ کا طبیعہ بھی نہیں کھایا اللہ تعالیٰ کی خصوصی رعایت آپ کے ساتھ یہ تھی کہ قریش نے دین ابراہیمی کے اندر بڑی بدعات ایجاد کر لی تھی وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم لوگ ملتے ابراہیمی پر بڑی بداعتیں ایجاد کر لی تھی جیسے آج ہمارے یہاں لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم کے اندر کتنی بداتیں ایجاد کر لی ہیں ایسے ہی قریش کے لوگوں نے ملت ابراہیم بڑی بداتیں ایجاد کر لی تھی ان میں سے میں صرف ایک بداعت کا ذکر کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ حج کرنے والے کہاں تک جائیں عرفات تک جائیں ورنہ حج مکمل کیوں کیوں مکمل نہیں یہ بتائیے حج کا احرام کہاں سے باندھا جاتا ہے جو مکہ میں ہرو جی حج کا احرام قاری صاحب ذرا سوچ کر کے بولیں مکہ میں رہنے والے لوگ حج کا احرام کہاں سے باندھتے ہیں ہاں اپنے گھر سے اپنے جائے قیام سے باندھتے ہیں اور عمرے کا احرام حدود حرم سے حالانکہ مکہ ہی کے رہنے والے ہیں دونوں میں فرق کیوں کیا گیا ہے کیوں دونوں ما? حد کا احرام اپنے گھر سے باندھیں یا جو لوگ وہاں پر ٹہرے اپنے جائے قیام سے باندھیں اور عمرے کا احرام باندھنے کے لیے کہاں جائیں جی حدود حرم سے با... حرم سے باہر نکلیں کیوں اس لیے کہ عمرے میں عمرے کے جو کام ہیں احرام باندھنے کے بعد کہیں باہر نہیں جانا پڑتا باہر سے آپ آئے گویا اللہ تعالی کی زیارت اللہ کے اگر حدود حرم ہی سے آئیں تو اللہ کی زیارت کون سی اللہ کے مہمان کون سے ہے حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں نا اور مہمان کہاں سے آتا ہے باہر جاتا ہے کہ اندر سے رہتا ہے جی اسی لیے عمرے کے لیے ضروری ہے کہ باہر جائیں حیرام آباد کر تب مہمان بن کر کے آئے لیکن حج کے لیے باہر کیا ہے اپنے گھر سے احرام آباد کیوں اس لیے کہ حج کرنے کے لیے باہر تو نکلنا ہی ہے وہ کس طرف عرفات, میں. عرفات حدود حرم سے باہر ہے اور مستلفی حدود حرم کے اندر ہے اسی لیے آپ لوگ جانتے ہیں کہ دسویں دن اجا کو جو طواف کیا تھا اسے کیا کہتے ہیں طوافے زیارت یا افادہ کیا کہتے ہیں زیارت باہر سے آنے والا ہی زیارت کرتا ہے نا کہ گھر میں رہنے والا زیارت کرتا ہے چونکہ اب باہر گئے تھے عرفات وہاں سے آ رہے لہٰذا اب طافے زیارت کریں گے تو حج کے لیے عرفات جانا ضروری ہے بلکہ رکنا ہے حج کا لیکن مکہ کے لوگ کہتے تھے ہم اللہ تعالی کے پڑوسی ہے قریش کیا کہتے تھے ہم اللہ کے پڑوسی ہیں لہذا ہم اللہ کا جو گھر ہے اور گھر کا جو صحن ہے اس سے ہم باہر نہیں جائیں گے باقی سارے عرب کے لوگ عرفات جاتے تھے اور مسطلفہ میں ٹھہر جاتے تھے یہ دین ابراہیم میں ایک بداد ایجاد کر لی تھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے بھی جو حج کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم اپنے خاندان اپنے باپ دادا کی طرح سے صرف مزدلفہ میں نہیں رہ گئے بلکہ کہاں گئے عرفات تک آپ یعنی یہ بداج جو قریش نے ایجاد کر لی تھی وہ کیا ہے آپ نے اس کی اتباع نہیں کی چنانچہ مسرد احمد کہاتے ہیں عدی ابن جبیر ابن عدی رضی اللہ فرماتے نہیں جبیر ابن مسلم بیان کرتے ہیں کہ میں میرا ایک بار اونٹ غائب ہو گیا میں اسے تلاش کرتے کرتے کرتے عرفات پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ سروس یہاں ایک اونٹ پر ٹھہرے ہوئے آدمیوں کے ساتھ ارے یہ تو ہم سے میں ہیں یعنی وہ لوگ جو حدود حرم سے باہر کہاں باہر آ گئے تو آپ سروس نے قریش کی اس کے اوپر اس بیداد پر بھی آپ نے ان کی اتباع نہیں کی خیر اس طریقے سے بہت سی چیزیں ہیں ایک اور بات کہہ کے اپنی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں قریش کے اندر بہت سی بری آتے پیدا ہو گئی آپ جانتے ہیں زنا ہے ڈاکہ ہے روٹ ہے مار ہے بڑی بری آتے پیدا ہو گئی تھی جنا کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا خاص طور پر لونڈی کے ساتھ جنا کرنا کوئی عیب نہیں بلکی بلکہ یہ تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ بلکہ لوگ وسیعت کر جائے فلاں لوڈی جو ہے اس کا جو بیٹا ہے وہ میرا بیٹا ہے کیا ہم نے اسے زنا کیا ہے تو وہ جو بچہ ہے مجھ سے پیدا ہوا ہے لہذا اسے لے لے لینا تو بڑے ہونے کے بعد یعنی کوئی نہیں سمجھتے تھے بڑی بری عادتیں ایک بری عادت یہ تھی کہ لوگ ننگے ہونے کو جیسے آج کل جو ہے یورپ میں ننگے ہونے کو برا سمجھتا ہے عورتوں کو دیکھ لیجئے خاص طور پر کو. کوئی سمجھتا ہے مرد بھی بڑک آج کل فیشن ہے کہ یہاں تک پہن کر کے باہر نکلو اور گھومو عرب میں اور ان میں صرف یہی فرق رہ گیا ہے کہ عورتیں صرف ایک آدھے بارش کا کپڑا یہاں پہنتی ہے اور ایک آدھے بارش کپڑا نہیں شرمگاہ پر رکھتی ہیں بس اور کچھ فرق نہیں اور اسے کیا سمجھا جاتا ہے فیشن اور ہماری مائیں بہنیں بھی ان کی تکلیف کرنی شروع ہو کر دیكھ لیجیے خاص طور پر ہمارے گھروں میں جو لباس چل رہا ہے باللہ من مند اسی لیے مہارم کے ساتھ دن کے بڑے واقعات پیش آ رہا بڑے واقعات پیش آ رہے ہیں خیر ہے تو زمانے جاہلیت کی ایک برائی یہ تھی اخلاقی برائی کہ وہ لوگ کی ان کے یہاں یعنی ننگا پر کوئی آئے نہیں تھا حتی کی ننگے ہو کر کے تو کچھ لوگ بیت اللہ شریف کا تباہ بھی کیا کرتے تھے عورتیں بھی تباہ کرتی تھیں ننگا ہو کر کے لیکن عام طور پر شام میں کیا کرتی رات کو کیا کرتی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی نہیں کیا بلکہ ایک بار جب بیت اللہ شریف کی تعمیر ہو رہی تھی آپ کی عمر پینتیس سال تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر ڈھو کر کے اپنے کندھوں پر لایا کرتے تھے پتھر ڈھو کر کے لایا کرتے تھے اور ظاہر بات ہے نہ کپڑے کی فراوانی اتنی تھی کہ یہاں پر اپنے سر کو کوئی کپڑا رکھ کر اس پر پتھر رکھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پتھر لے آتے تھے تو پتھر کے اثر سے آپ کے کندھے پر نشان زخم آ جایا کرتا تھا تو آپ کے چچا عباس نے کہا کہ ایسا کرو کہ اپنا تہوند کھول کر کے کیا کرو یہاں پہ رکھو تاکہ اس پر پتھر رکھو تو نشان نہ پڑے تکلیف نہ ہو آپ صلی اللہ یہ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے میں مخصر کرتے ہوئے بات کو زیادہ حوالوں سے طویل نہیں دے رہا ہوں صحیح بخاری شریف کے اندر ہے کہ آپ سلسلوم فرماتے ہیں کہ ہم نے ابھی صرف اپنا تہبند کھول کر کے کندھے پر رکھنا چاہ ہی تھا کہ میں بے ہوش ہو کر کے گر گیا میں بے ہوش ہو کر کے گر گیا اور اس کے بعد سے ذرا مجھے ہوش ہے ہم نے کہا میرا تہبند کہا ہے میرا تہبند کہا ہے میرا تہبند کہا ہے میرا تہبند لیا آؤ راوی کہتے ہیں اس کے بعد سے آپ کبھی بھی برہنا نہیں دیکھا گیا یہ اللہ تعالی کی آپ کے ساتھ خصوصی رعایت تھی خصوصی رہا تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی لیے ساتھیوں کے کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چالیس سالہ زندگی خوبیوں کا مجموعہ تھی اخلاق کے لحاظ سے کردار کے لحاظ سے آداد کے لحاظ سے معاملات کے لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنی خوبیاں پائی جا رہی تھی کسی اور کے اندر خوبیاں نہیں پائی گئی بلکہ جیسا کہا جاتا ہے کہ آگے سے دیکھو تو پیچھے سے دیکھو تو دائیں سے دیکھو تو بائیں سے دیکھو تو کہیں سے بھی کوئی عیب نظر نہیں آتا اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا اور نبوت رب دعوت دی لوگوں کو تو بہت سے لوگ ظاہر بات شروع میں لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا آپ پر الزام لگانے لگے کیا کہنے لگے کہ یہ جادوگر ہے کوئی کہتا کہ نہیں اس کے اوپر جنات کا اثر ہے یہاں تک کہ کوئی کہتا کہ یہ کاد جھوٹے نوزہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کو نہیں جھوٹ لاتے. اس لیے کہ آپ کو شادی امین سمجھتے ہیں وَلَكِنَّا آیات اللہ یہ ظالم لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوبیوں کا مجموعہ تھے کہ دوست اور دشمن دونوں اس کا اخرار کرتے دوست ہو یا دشمن ہو بلکہ آپ صلی سلام نے چیلنج کر دیا تھا قرآن مجید میں وہ اللہ دنیا کا کوئی آدمی ایسا نہیں کہہ سکتا کر سکتا آپ نے کیا فرمایا تھا فقط لبیس توفیق افلا تاخلون منخب نہیں فقط لبی تفیق منخب افلا تعقلون اللہ کے بندوست سوچا ذرا اس سے پہلے تمہارے درمیان میں ایک مدت گزار چکا ہوں ایک عمر گزار چک ہوں کیا تم نے میرے اندر کوئی برائی دیکھی ہے اکل سے کام لو اب بوڑھے ہونے کے بعد میں تم سے جھوٹ بولوں گا اب تک ہم نے جھوٹ نہیں بولا تو بلکہ اللہ تعالی نے آپ کو جو حکم دیا کہ آپ ایک چیلنج کر دیجیے ان کو کہا کوئی بات نہیں ٹھیک ہے تم سمجھتے ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تم سمجھتے ہو کہ میرا دعا غلط ہے تم جو سوچتے ہو کہ میں جادوگر ہوں لیکن ذرا پوچھا ان سے تم لوگ اکیلے اکیلے یا دو دو آدمی کھڑے ہو کر کے سوچو اور بات کرو کیا ہمارے اندر کبھی تم نے کوئی ایب دیکھا ہے کل ان تقومو کمبی واحدہ انتخمی مسنا واد من کروں میں تم سے کہتا ہوں کہ تم لوگ دو دو آدمی ہو کر کے یا اکیلے اکیلے ہو کر کے سوچو غور کرو غریبان میں منہ ڈال کر کے سوچو کہ یہ سب جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے چالیس سال سے تمہارے درمیان زندگی بسر کر رہا ہے اس نے سارے کام کیے ہیں تجارت بھی کی ہے بکریا بھی چرائی ہے اس کا بچپن بھی تمہارے سامنے گزرا ہے کبھی اس کے اندر تم نے کوئی عیب پایا ہے کوئی عیب نہیں پایا ہے جب کوئی ایب نہیں پایا ہے تو آخر اس کی دعوت کو قبول کیوں نہیں کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چیلنج کا اظہار ایک وقت میں بہت کھل کر کے ہوا بہت کھل کر کے ہوا وہ کس وقت جب آف صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً پینتیس سال یا اس سے کچھ زیادہ تھی اور خان کعبہ کی تعمیر کا مسئلہ تھا اس لیے کہ خان کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام السلام یا ان کے بعد جن لوگوں نے اس پر کوئی چھت نہیں تھی تقریبا نو فٹ اونچی دیوار تھی دروازہ تھا ایک مشرق کی طرف ایک مغرب کی طرف اور اوپر سے تو جو مال وہاں لایا جاتا تھا کھانے میں رکھ دیا جاتا تو ہوا یہ کہ ایک بار کچھ چوروں نے دیوار کود کر کے وہاں سے کچھ مال چورا لیا ایک یہ کہا جاتا ہے دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت بھی کھانے کا پردا ہوتا تھا اس پر دیوار پر چادر چڑھائی جاتی تھی دیوار پر چادر چڑھائی جاتی تھی جی. ایک عورت کھانے کو دھونی دے رہی تھی اگر بتی کے لیے اس طرح میں اگر بتی سلگا رہی تھی کہ آگ لگی اور کھانے کا پردہ جل گیا جس کا اثر دیوار پر پڑا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک وقت سخت سیلاب آیا ایسے اوپر کی طرف سے حجون کی طرف سے کھانے کعبہ چونکہ وادی میں تھا اور سیلاب لہذا سیلاب آیا کہ کھانے کا اب قریب تھا کہ لہذا مکہ کے لوگ خصوصا قریش کے لوگ خصوصا وہ لوگ جو کھانے کعبہ کے بڑے متولی سمجھے جاتے تھے ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کھانے کعبہ کی تعمیر کی جانی چاہیے لیکن اس میں زنا کا پیسہ نہیں لگے گا لوٹ مار کا پیسہ نہیں لگے گا سود کا پیسہ نہیں لگے گا اس لیے ساتھیوں جو کوئی آدمی جو برا کام کرتا ہے اس کے دل کے گوشے میں کہیں یہ بات ضرور رہتی ہے کہ یہ کام غلط ہے یہ کام دل کے گوشے میں مثال کے دوں آج کے ہمارے ہندوستان پکڑا عام طور جو پینٹ شرٹ پہننے کے عادی ہیں نا؟ لیکن جب پڑھنا ہوتا ہے تو عید پڑھنا رہتا ہے تو یا شادی وغیرہ کا موقع رہتا ہے تو یا میلات کی محفل ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں اس وقت کیا پہنے گے کرتا پیجامہ شلوار قبیز اور ٹوپی وغیرہ دے کر کے ہے نا اس کا مطلب ان کے دل میں بھی کہیں یہ چیز ہے کہ یہ لباس مسلمانوں کا صحیح, نہیں صحیح کہ نہیں صحیح یہ مسلمانوں کا لباس نہیں تو ارد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی آدمی جتنا بھی برا کام کرتا ہے اس کے دل کے کسی کنارے میں یہ خنج ضرور رہتی ہے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے تو مکہ کے لوگ سود کھاتے تھے لوٹ مار کرتے تھے ہر چیز جائے سمجھتے تھے ہر چیز جائے سمجھتے تھے لیکن جب خانہ کابا کی تعمیر کا مسئلہ آیا تو کہتے تھے کہ اس میں نہ زیادہ کا مال لگے گا نہ سود کا مال لگے گا اور نہ ہی لوٹ مار کرتے سب ظاہر بات جتنا پیسہ ہوا اس کی تعمیر کرنا شروع کر دیا اور پورے جو قبیلے تھے خاص طور پر قریش کے بہوے کے اتنا حصہ میں تعمیر کرنا ہے اتنا میں تعمیر کروں گا اتنا میں اتنا میں اور اتنا میں تعمیر کروں گا چنانچہ سب لوگ اپنے تعمیر کے لیے کر رہے تھے جب اس مقام پر آئے ابھی اس کا ذکر آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے اس کے لیے پتھر ڈھو کر کے لے آ رہے تھے بھی اس کا ذکر آیا تو جب اس مقام پر پہنچے جہاں حضرت اسود ہے اسود رکھنا چاہیے تو اب یہاں پر اختلاف کھڑا ہو گیا ہر قبیلہ چاہے کہ ٹھیک ہے بھائی مجھے ادھر بنانے کے لیے دیا تو ہے ٹھیک میں تیار ہو گیا لیکن حضرت ہم رکھیں گے ہمارے خاندان کے لوگ رکھیں ایسے چار دن اختلاف میں گزر گئے اور صورت حال یہاں پہنچ گئی کہ بنو عبد الدار نے بنو عدی نے ان لوگوں نے ایک سیڑی میں گینڈی میں بھر کر کے کول لائے اور اس میں ہاتھ رکھ کر کے عہد کیا کہ کی خون کی ندیاں بہ جائے گی لیکن حضرت ست کسی اور رکھنے ہم نہیں دیں گے معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ مکہ کے اندر اور خانے کعبہ کے ارد گرد قتل و قتال ہونے لگے خون بہنے لگے لیکن ان میں سے ایک عقل مند بوڑھا جس کی عمر ایک سو بیس سال تھی جس کی عمر کیا تھی ایک سو بیس سال تھی اس نے کہا کہ اللہ کے بندے یہ بتاؤ سب لوگ ایک دوسرے کو مارنا شروع کرو گے تو یہ گھر کس کے لیے بن رہا ہے اس گھر کی ذمہ داری کون نبھائے گا جب سارے لوگ مر ہی جائیں گے تم ان کے خاندان کو مارو گے وہ تمہارے خاندان کو ماریں گے تمہارے بڑے بوڑھے مر جائیں گے جوان تو اس کی نگرانی کرنے والا کون رہے گا راہنے سے کام لو تو کہا ہی بتاؤ کیا ہونا چاہیے تو کہا ایسا کرو کل صبح کو بابے بنو شیبا سے جو پہلا آدمی داخل ہو وہ کیا ہے وہ جو فیصلہ کرے اس کے فیصلے کو مان لیا جائے گا سارے لوگ اس کے اوپر تیار ہو گئے اور اس بات کو مخفی رکھا گیا ورنہ ہر آدمی خاندان کی دروازے چلے جاؤ نا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا لیکن مخفی رکھا گیا اس بات کو دوسرے دن سارے لوگ آئے اور وہاں پر اجتماع ہے ہر آدمی دعا کر رہا ہے کہ میرے خاندان کا ہے میرے قبیلے کا ہے میرا بھائی آئے میرا دوست آئے ہے کہ نہیں ہے لیکن تھوڑی ہی دیر میں کیا دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے سے داخل ہو رہے ہیں؟ آپ کو دیکھنا تھا تو سارے لوگوں نے کہا کہ جا الامین رضینا بہی رضینا بہی جا محمد رضینا بہی یہ تو محمد آ گئے اللہ ولی محمد یہ تو امانت دار آدمی ہے یہ صادق ہے یہ جو فیصلہ کریں گے ہم اس کے اوپر راضی چنانچہ آگے بڑھ کر کے آپ کا ہاتھ پکڑا لوگ اور لے کر کے آئے آپ نے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے لوگوں نے بیان کیا تو آپ نے اس وقت جو جس حکمت سے کام لیا تھا آپ لوگوں نے بار بار سنائی کہ آپ نے چادر منگوائی اور چادر کے اوپر اپنے دستے مبارک سے آپ نے حضرت کو رکھ دیا اور ہر قبیلے کے بڑے بڑے سرداروں میں سے ایک لیا اور کہا کہ چادر کا کونا پکڑ کر کے اٹھائیں جب اٹھا, اوپر اٹھائے جب اوپر اٹھائے وہاں تک پہنچے کہاں تک جہاں حضرت اسود ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے وہاں پر حضرت اسود کو رکھ دیا اس طریقے سے مکے کے اندر جو ایک خون خرابہ ہونے جا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تدارک کر دیا اس دنیا میں اس سے پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اظہار ملائے اعلیٰ میں کب ہوا تھا خاری صاحب ملائی آلہ میں آپ کی نبوت کی خبر کب سے پھیلی تھی ابھی آدم علیہ السلات وسلام کے جسم کے اندر روح نہیں پھوکی گئی تبھی سے ہے نا اور اس دنیا کے لوگوں کو آپ کی نبوت کی اطلاع کب ملی ہے کہ ایک ایسا نبی آنے والا ہے سب سے پہلے کب ملی ہے جی کسی کو معلوم ہے لو کیا کرتے رہے پچھلی مجلسوں میں جی ہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی پہلی ہی مجلس کے اندر ہم نے اپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ آپ صلی اللہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ما کان بدو امرک مصاد احمد کے اندر روایت ہے امام سندھی کہتے ہیں اس کی شرح میں ما کان بدو امرک ای ایو شی اولا فی ھذا العالم من امر نبوتہ اس دنیا میں آپ کی نبوت کا سب سے پہلا ظہور کب ہوا ہے یعنی لوگ کب جاننے لگے ہیں کہ ایک نبی آنے والا ہے تو آپ صرف سے سمجھے کہ انا دعوت ابھی ابراہیم میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہوں یعنی سب سے پہلے تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ہے نا اسی لیے آپ حضرت ابراہیم کے بعد جتنے نبی آئے ہیں ان تمام نبیوں نے آپ کی آمد کی بشارت دی ہے خصوصاً حضرت موسا علیہ سلاۃ السلام اور حتح عیسیٰ ابن مریم علیہ سلاۃسلام جیسا کہ اس سلسلے کی دوسری اور تیسری مجلس کے اندر اس بات کا ذکر تفصیل سے ہے آپ لوگ جو موجود تھے آپ نے سنا ہوگا کہ یہود اور نصارہ کے ہاں آپ کے بارے میں کس قدر آپ آپ کے بارے میں کیسا علم ان کو تھا حتیٰ کی وہ لوگ آپ کے پیدائش کی جگہ آپ کی ہجرت کی جگہ اور تقریباً ان دنوں کو بھی جانتے تھے جن دنوں میں آپ کی بےحد ہونے والی ہے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ظہور یا وجود اس دنیا میں اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تو ظہور تھا نا وجود کا وقت آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی چالیس سال لیکن چالیس سال سے تقریباً تین سال تین سال پہلے تین سال پہلے اس کے کچھ آثار دہر ہونا شروع ہو گئے تھے جیسا کہ ہم نے پچھلی بار بھی کیا تھا پچھلی مجلس میں کہ سورج نکلنے سے پہلے اس کی روشنی دنیا میں پھیلنی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے اس کی روشنی پھیلنی شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں دنیا روشن ہوتی نہیں روشن ہوتی ہے سورج نکلنے سے پہلے ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں بعثت سے پہلے آپ کو نبوت ملنے سے پہلے اس کے آثار ظاہر ہونے شروع ہو گئے تھے وہ کیسے اولن تو حضرت رضوا رضی بیان فرماتی ہیں کہ اول سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھائے جانے لگے اور سچے خواب جو خواب آپ دیکھتے تھے رات کو دن میں بالکل وہ چیز واضح ہو جائے گا یہ کس قسم کے خواب تھے حدیثوں میں اس کا کوئی ذکر نہیں لیکن جو خواب بھی آپ دیکھتے تھے صبح کو خواب بالکل سچا ہوتا تھا اور روایات سے پتا چلتا ہے کہ ہر نبی کی نبوت ہمیشہ ہر نبی کو نبوت ملنے سے پہلے اسے خواب میں یہ چیزیں دکھلائی جاتی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے ایسا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے جاتے کوئی پتھر ہے کوئی درخت ہے آپ کو سلام کرتا کوئی پتھر ہے کوئی درخت ہے آپ کو سلام کرتا چنانچہ صحیح مسلم شریف میں ہے حضرت ابن جندب بیان سمورا بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مکے میں آج ہی میں ایک پتھر کو جانتا ہوں مکے میں آج بھی میں ایک پتھر کو جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے میرے اوپر سلام السلام علیکی یا محمد السلام علیکم یا رسول اللہ سلام کیا تو گویا اللہ یہ اشارے آپ کو دے رہا تھا اسی طریقے سے صحیح مسلم شریف وغیرہ کے اندر روایت ہے کہ نبی کریم سروت کو نبوت سے پہلے اسے روشنی دکھائی دیتی ایک نور ظاہر ہوتا تھا لیکن اس میں کوئی چیز ہوتی سامنے نور آیا روشنی آئی ظاہر ہوئی اور پھر وہ روشنی ختم ہو گئی اور بسا اوقات اس روشنی سے ایک ایسی آواز آتی تھی جسے آپ پہچانتے تھے بعض ضعیف روایت سے چلتا ہے کہ اس میں ہوتی تھی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یہ آواز آتی تھی آپ اللہ کے نبی ہیں بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت پتا چلتا ہے کہ ایسا تین سال تک ہوتا رہا ہے شیخرحمان کہتے ہیں دو سال سے کچھ زیادہ یہ مدت رہی ہے کہ ہوتا رہا ہے؟ یعنی آپ کو سچے خواب آتے رہے ایک چیز دوسری چیز پتھر آپ کو سرام کرتے رہے تیسری چیز آپ کو روشنی دکھائی دیتی رہی اور چوتھی چیز آپ آواز سنتے رہے لیکن کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی دنوں میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دل کے اندر ایک اور چیز ڈال دی وہ کیا چیز ہے کہ آپ لوگوں سے الگ ہٹ کر کے نکل جایا کریں. آپ پہلے بھی لوگوں سے بالکل بیزار تھے متو کی پوجا زنا چوری ڈاکا یہ چیزیں آپ قتل پسند نہیں تھی آپ بیزار تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دل میں یہ ڈالا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشہ نشینی اختیار کریں اس کے لیے سب سے بہتر جگہ کون سی ہو سکتی ہوا مکہ مکہ بیت اللہ شریف لیکن چونکہ بیت اللہ شریف میں اکیلے رہ کر کے صلی اللہ علیہ وسلم لیے مشکل تھا کیوں اس لیے کہ خانے کعبہ کے ارد گرد کتنے بت تھے تین سو ساٹھ بت بنے ہوئے تھے لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دور خانے کعبہ سے شمال مشرق کی طرف شمال مشرق کی طرف چار کلو میٹر کی دوری پر یا پانچ کلو میٹر کی دوری پر ایک پہاڑ ہے جسے جسے جبل کہا جاتا ہے آج اسے کیا کہا جاتا ہے جبل نور جو لوگ یہاں سے سیل کبیر کے راستے سے جاتے ہیں مکہ مکرمہ کھانے کعبہ بالکل قریب ہو جاتا ہے تقریباً چار کلو میٹر پانچ کلو میٹر کہ طرف وہیں پر بس اڈا وہاں پر بس اڈا ہے دائیں طرف ایک پہاڑ دکھائی دے جسے جب لن بلکہ آج کا تو بورڈ بھی وہاں پر لکھ دیا گیا ہے اور دل میں جائیں تو لوگ اس کے اوپر چلتے اور چڑھتے دکھائی دیں گے یہی وہ پہاڑ تھا اگر اس پہاڑ کے اوپر آپ ایسے کھڑے ہوں کہ کھانے آپ کے سامنے ہے آپ کے سامنے ہے تو بائیں طرف تھوڑا سا نیچے آ کر کے ایک غار تھا ایک غار تھا طرف تھوڑا سا نیچے اگر کھانے کباب کے سامنے ہو تو بائیں طرف ایک غار تھا جس کی لمبائی چار گد اور چوڑائی جن لوگوں نے ناپا ہے پونے دو گد لیکن وہ غار گہرا نہیں تھا عجیب قسم کا غار تھا پر غار گہرا ہوا کرتا ہے اسے اسے غار کہتے ہیں اسے اسے غار لیکن وہ گہرے گہرا نہیں تھا بلکہ ایک پتھر ایسے ایک پتھر ایسے اور ایک پتھر ایسے آ کر کے اسی گوئے پہاڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آبادی سے دور اسی جگہ کو مناسب سمجھا اور شاید اس لیے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گار کے منہ کی طرف رک کر کے بیٹھتے تو کھانے کابا آپ کے سامنے رہا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر جا کر کے زندگی گزارنے لگے اللہ تعالی کی عبادت وہ کون سا طریقہ عبادت کا تھا ظاہر بات یہ آج جو نماز روزہ ہے ایسا نہیں تھا ملت ابراہیمی کی جو چیزیں باقی رہ گئی تھی وہ روزہ رکھنا اللہ کا ذکر کرنا اللہ کی آیات میں تفکر کرنا فکر کرنا یہ سوچنا کہ لوگوں کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور کرنے لگے اور خصوصی طور پر ہر رمضان کو آپ جاتے اور ایک مہینہ وہاں پر رہتے دو ایک دن کے لیے آپ کھانا لے کر کے جاتے اور ادھر سے کوئی غریب مسکین گزرتا آپ اسے کھانا دے دیتے اور آپ عبادت میں مشہور رہتے آپ تو شاہ ختم ہو جاتے پھر آپ واپس آ کر کے لے جاتے بعد رواجہ کبھی کبھار خدیجہ بھی آپ کو وہاں کھانا آپ کے لیے وہاں پر پہنچا ایک دن ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار میں سو رہے تھے آرام فرما رہے تھے کہ ایک ایک،, ایک شخص ظاہر ہوتا ایک شخص ظاہر ہوتا ہے جس کے پاس دیوان جو بہترین قسم کا ایک ریشم ہے ایک چادر اور اس چادر میں کوئی کتاب ہے میں کوئی کتاب ہے وہ کتاب لے کر کے آتا ہے ایک شخص اور کہتا ہے کہ اقرا پڑھے اس کو اس کتاب کو آپ کہتے ہیں بھائی میں پڑھنا نہیں جانتا خواب ہی میں آپ نے دیکھا کہ وہ آپ کو دبوچتا اور زور سے دبوچتا ایسے دو تین بار ہوا اور اس نے آپ کو سنایا ربک ربی خلق آپ بیدار ہو گئے پریشان ہوئے کہ خواب کیسا ہے شاید اس رات کے بعد کی صبح یا اس کے بعد کس کی صبح آپ گار میں بیٹھے عبادت کر رہے تھے اس وقت آپ کی عمر چالیس سال چھ مہینے بارہ یا چودہ دن کی تھی کتنی تھی چالیس سال چھ مہینے بارہ یا چودہ دن کی تھی پیر کا دن تھا پیر کا دن تھا رمضان المبارک کی اکیسویں یا چو، چوبیسویں تاریخ تھی اکیسویں یا چوبیس تاریخ کے بعد جو رات آتی ہے یعنی پچیسویں تاریخ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر غار کے اندر بیٹھے عبادت کر رہے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل ظاہر ہوتے اچانک حضرت جبرائیل ظاہر ہوتے ہیں اور کچھ لکھی ہوئی چیز آپ کے سامنے کر کے کہتے ہیں اخرایا محمد اللہ صلی علیہ محمد آپ نے فرمایا ما انا بقاری میں پڑھنا نہیں جانتا میں پڑھنا نہیں جانتا یہ ہے ساتھیوں ما انا بقاری کا ترجمہ جسے تمام علماء نے شروع سے قبول کیا ہے آج کچھ لوگ جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جو عربی نہیں جانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں اس کا معنی ہے کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں یا کیا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے قرآن کو کیا کہا گیا ہے امی یعنی ان پڑھ امی کی معنی کیا ہوتا ہے ان پڑھ جو پڑھنا نہ جانتا تو آپ نے فرمایا ماں آنا بکھار میں پڑھنا نہیں جانتا تو میں کیسے پڑھوں اس کو اتنا کہنا تھا کہ فرش اس شک جو فرشتہ جبرائیل تھے زور سے آپ کو پکڑا اور پوری طاقت سے آپ کو نچوڑ دی اور جب چھوڑا آپ کو صلو اللہ علیہ وسلم کو آپ فرماتے ہیں کہ ایسا لگا کہ میری پوری طاقت نچوڑ گئی میج میں طاقت ہی نہیں رہ گئی پھر چھوڑا اور پھر کہا اخلا پڑھئے دوبارہ پڑھئے آپ نے فرمایا ماں آنا بقارے بھائی میں پڑھنا جانتا ہی نہیں میں کیسے پڑھوں ہم نے تو استاد کا بھی منہ ہی نہیں دیکھا ہے کبھی میں پڑھوں کیسے اس نے پھر دوبارہ اس طریقے سے تین بار اپنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے اس نے بوچا اور ہر بار کہتا کہ اقرا پڑھیے جب تیسری بار بھی آپ نے فرمایا کہ ما آنا بقارے میں پڑھنا نہیں جانتا کیسے پڑھوں تو اس نے کہا اقرا ربک الدی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک اب اکرم اللہ علام قلم اور بعد باد اپنے اس رب کے نام سے پڑھے جو بڑا کریم ہے جو بڑا کریم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پڑھایا آپ نے اچھی طریقے سے یاد کیا اور پھر پرشتہ غائب ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی بڑے گھبرائے اس اتنے کہ آپ بھی ایک انسان تھے بشر تھے اس قدر پریشان ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا احتکاف چھوڑ دیا اور سیدھے اترے کہاں چلے آئے گھر جسم کاپ رہا تھا آپ کا چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا گھر میں آتے ہیں سیدھے داخل ہوتے ہیں اور کہتے زم ملونی زم ملونی زم ملونی مجھے چادر اڑاؤ مجھے چادر مجھے چادر اڑاؤ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جلدی سے آپ کو چادر اڑائی کچھ دیر کے بعد جب آپ کا سانس دل آپ کا ڈھگ ڈھگ کر رہا تھا آپ کے سانس رکے ٹہرے آئتے برابر ہوئے تو آپ سہتے خدیجہ نے کہا کیا معاملہ ہے کیا بات ہے آپ نے فرمایا خدیجہ لقد خشی تو نفسی اے خدیجہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے حضرت خدیجہ نے کہا کہ لا یخزیک لا اللہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا کیوں کیوں اس لیے رسوا وہ ہوتا ہے جو ڈاکو ہو جو چور ہو جو کسی کا پاسو لحاظ نہ رکھے لیکن آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں محتاج لوگوں کے کام آتے ہیں آپ خود نہیں کھاتے بیچاروں کو کھلا دیتے مہمان نوازی کرتے ہیں اور پریشان حال دنیا کی مصیبت میں جو لوگ پڑے ہیں آپ ان کی مدد کرتے ہیں واللہ لا اللہ، اللہ آپ کو کبھی بھی رجوع نہیں کرے گا آپ سرسن نے پورا ماجرا سنائے کہ آج ایسی صورتحال اس پیش آئی ہے اور مجھے خطرہ ہے کہ کہیں میرے, مجھے میرے, مجھے میرے اوپر چل کی سواری تو نہیں ہو گئی حرت خدیجہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا لیکن صورت حال کا فیصلہ میں کر دیتی ہوں آئیے میرے ساتھ لے کر کہاں گئی اپنے چچے داد بھائی کے پاس ورکا بن نوفل بن اسد بن ابد عزا بن اور خصوص خدیجہ کون تھی خدیجہ ابن خولی ببن اسد تو گویا آپ کے سگے چچا کے لڑکے تھے یہ حضرت ورقا رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں تھے جنہوں نے زمانے جاہریت میں بت پرستی چھوڑ دی تھی وہ بیزار تھے چنانچے شام گئے اور وہاں دین حق کی تلاش میں گئے دین حق کی تلاش میں گئے اور وہاں سے انہیں سب سے اچھا مذہب جو نصرانیت لگا اس لیے وہ نصرانی بن گئے تھے یہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے ابرانی زبان پڑھ لیتے تھے بلکہ انجیل کو اور توریت کو ابرانی زبان میں لکھا کرتے تھے بوڑھے ہو گئے تھے نابیدا تھے دونوں آنکھوں سے حضرت خدیجہ ان کے پاس آپ کو لے کر کے جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ذرا اپنے بھتیجے سے پوچھئے کہ اس کا کیا معاملہ ہے آپ نے جب حضرت ورکا ابن نوفل کو اپنا پورا واقعہ سنایا آ, کہا تو کہا اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو یہی وہ ناموس ہے یہی وہ صاحب راز ہے جو موسا کے پاس آتا تھا اور اس امت کے نبی آپ ہیں اس امت کے نبی آپ ہیں کاش کے میں جوان ہوتا کاش کے میں جوان ہوتا کاش کے میرے پاس طاقت ہوتی اور کاش کے میں اس وقت زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکالے گی آپ کی برے میری قوم میری اتنی عزت کرتی ہے میری اتنی قدر کرتی ہے مجھے امانت امین اور سادق کہتے مجھے گھر سے نکالے گی اس شہر سے نکالے گی فطے ورکا نے کہا کہ آپ جیسی دعوت جو بھی لے کر کے آیا ہے قوم اس کی مخالفت ہوئی اور اپنے شہر سے مار بھرانے کی کوشش کی ہے یا لئی تنیف جز کاش کے اس وقت میرے پاس طاقت ہوتی تو میں آپ کی بھرپور مدد کرتا لیکن ابھی چند دن گزر ہی تھے کہ ورکا ابن نوفل کا انتقال ورکا ابن نوفل کا انتقال ہو گیا لیکن ان کی نیت سچی تھی ارادہ پختہ تھا لہٰذا آپ وسلم سے ایک بار حضرت خدیج روایت ہے حضرت خدیجہ نے پوچھا اللہ رسول اللہ رسول ورکا کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں وہ تو آپ کی نبوت زمانا پائے ہی نہیں آپ نے فرمایا اولن تو ہم نے انہیں خواب میں دو سفید کپڑا پہنے ہوئے دے. اگر وہ جنتی نہ ہوتے تو ان کے اوپر سفید کپڑے نہ ہوتے اور ایک دوسری حدیث میں بیان فرمایا کہ نہیں ورکہ کو برا بھلا نہ کہو ہم نے ان کے لیے ایک نہیں دو جنتیں دیکھی ہیں کیوں اس لیے کہ اولن تو نفرانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کا پورا پختہ ارادہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان لیا اور احتکاب کی مدت پوری کرنے کے لیے کہاں چلے گانے پہنچ گئے احتکاب کی مدت پوری کیا آپ نے نو دن رہے ہوں سات یا آٹھ دن رہے ہوں جب مدت پوری ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے واپس آ رہے تھے کہ اوپر سے ایک آواز آئی آپ نے دائیں طرف دیکھا کوئی نہیں بائیں طرف دیکھا کوئی نہیں پیچھے دیکھا کوئی نہیں ہے آگے دیکھا کوئی نہیں ہے جب آپ نے اپنا سر اٹھایا تو آپ بیان فرماتے ہیں کہ وہی فرشتہ جو گارے حیرا میں آیا تھا وہی فرشتہ جو گارے حیرا میں آیا تھا ایک آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی کے اوپر بیٹھا مجھے اسے دیکھ کر کے اتنا خوف لاحق ہوا اس لیے کہ اس سے پہلے, بھی پہلے اس نے مجھے اتنے زور کہ میری پوری طاقت نچوڑ لی تھی مجھے سخت خطرہ لاحق ہوا تو کیا کیا میں زمین پر بیٹھ گئی تھی پکڑ کہیں ایسا مجھے پھر پکڑ لے پھر تھوڑی دیر میں جب غائب ہو گیا تو بھاگتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں گھر میں اور کہتے ہیں دست رونی مجھے چادر اڑاؤ مجھے چادر اڑھاؤ لیکن اس باروں پہلے جیسی گھبراہٹ نہیں تھی تو اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آیت نادر ہوتی ہے یا چادر اڑنے والے اب سونے کا وقت ختم ہو گیا ہے مظلوموں کا کوئی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے یتیموں کا ماوا اور ملجا کوئی نہیں رہ گیا ہے بت پرستی بالکل عام ہو گئی ہے شرک ہر طرف پھیل گیا ہے دنیا میں تاریخیں ہی تاریخی ہے اٹھئے تم فاضر اٹھو اور لوگوں کو اب متنبع کرو یہ وقت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہو گئے ہیں تو پھر آپ دوبارہ بیٹھے نہیں ہے مصیبتوں کے طوفان آئے ہیں رکاوٹوں کے سیلاب آئے ہیں شیطانوں کا لشکر سامنے آیا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت نہیں ہاری آپ اٹھ گئے تو پھر اٹھے ہی رہ گئے جہاں تک کہ اللہ تبارک نے اس کے بعد تیئیس سال کی مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے اٹھا لیا ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی افطاح کیسے ہوتی ہے ساتھیوں اس کا ذکر میں بعد میں کروں گا البتہ ایک چیز کا ذکر ضرور کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنی تھی کہ ساری دنیا میں تہلکا مچ گیا خاص طور پر شرک اور کفر کے ایوان میں زلزلہ آ گیا ہے اور چاروں طرف شور ہو گیا کہ یہ کیا ہونے والا اس کا اندازہ آپ صرف تین بات لگائیے اور اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں تین باتوں سے پہلی بات تو یہ ہے آپ لوگ اس سے پہلے بھی سنے ہوں گے کہ شیطان ایک دوسرے پر سوار ہو کر کے سوائے دنیا تک جاتے اور اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ذریعے جو دنیا میں ہونے کے لیے فیصلے کرتا ہے وہ بات سننے کی کوشش کرتے ہیں اسی لیے صحیح بخاری شریف میں ہے آپ صلی اللہ وسلم سے عائشہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول آپ فرماتے کاینوں کی بات نہ مانو نجومیوں کی بات نہ مانو لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کاہن بساؤقات ایسی بات کرتے ہیں جو سچی ہو جاتی ہے سچی ہوتی ہے آپ نے فرمایا یہ وہ بات ہے جو شیطان فرشتوں کے کان میں پہنچنے سے پہلے پہلے اچک لیتا ہے وہ آتا ہے اور اس کا جو شیطان اس کا جو ماننے والا انسان رہتا ہے اس کے کان میں یہ سچی بات کہہ دیتا ہے تو اس میں یہ ایک بات ننیان میں جھوٹ ملا کر کے وہ تو وہی ایک بات ہے جو سچی ہو جاتی ہے لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا وقت ہوا تو شیطان کے پہرے آسمان کے پہرے تیز کر دیئے اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ شیطان جب اوپر نہیں جا پاتے تھے یا پہلے کے مقابلے میں اب ان کو وہ مقام نہیں تھا بلکہ حدیث شریف میں ہے کہ ہر شیطان کے قبیلے کا آسمان کے اندر اس نے ایک جگہ بنا لی ایک اڈا بنا لیا تھا جس طریقے سے چور اور ڈاکو اپنے اڈے بنا لیتے ہیں نا ایسے وہ اڈے بنا کر کے رکھے ہوئے تھے جب بےسط کا وقت ہوا نبوت کا وقت ہوا تو ان تمام اڈوں کو ختم کر دیا گیا صاف کر دیا گیا اسی لیے شیطان اور جن بھاگ کر کے ابلیس کے پاس گئے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے تو ابلیس نے کہا کہ دنیا میں کوئی نہ کوئی حادثہ ضرور پیش آیا ہے ایسا کرو کہ سارے زمین کی مٹی میرے پاس لے آؤ ہر جگہ کی مٹی لائی گئی اور ارب کی مٹی کو جب اس نے سونگا آئے تو کہا ہے کہ ہاں معاملہ جو گڑبڑ ہے وہ یہاں سے جو گڑبڑ ہے وہ کہاں سے ہے ارب کی زمین سے ہے پھر اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے بعد میں رکھوں کا موقع ملا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلا زلزلہ کیا آیا گویا آسمان کے اوپر سخت پہلا لگ گیا دوسری چیز یہ ہے کہ جس دنیا میں جو بت پرست اور بخخانے تھے ان میں بھی اس کا اثر ظاہر ہوا صحیح بخاری شریف نے, بن عمر کی روایت ہے صحیح بخاری شریف نے وہ بیان کرتے ہیں کہ عمر را, یعنی میرے باپ کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کام ایسا ہوگا تو وہ جھوٹا جس چیز کے بارے میں کہہ دیتے تھے کہ یہ ایسا ہونے والا ہے وہ ایسا ہو کر کے رہتا تو کہا کہ ایک بار بیٹھے ہوئے تھے کی ایک آدمی کا ادھر سے گزر ہوا جس کا نام سواد قاری تھا اسدوسی سواد قاری ادھر سے گزرا سہتے عمر نے کہا کہ یا تو میرا اندازہ غلط ہے یا تو یہ شخص اگرچہ جی بظاہر اسلام قبول کر لیا ہے لیکن اپنے پرانے مذہب کے اوپر جاہدیت رکھا اور یا تو زمانے جاہلیت میں ایک کاہین رہ چکا ہے یہ کاہن رہ چکا یہ تین باتیں بیان کی یا تو یہ کیا ہے میرا اندازہ غلط ہے ہو سکتا ہے غلط اندازہ ہی ہے یا یہ پھر بظاہر مسلمان ہے لیکن ابھی بھی اپنے دین پر قائم ہے اور یا یہ یان رہ چکا ہے کہا اسے بلاؤ بلایا گیا تو اسے تینوں باتیں بتائیں تو ناراض ہو گیا کہا کیا عجیب ہے میں نہیں سمجھتا کسی مسلمان کا استقبال اس طریقے سے کیا جاتا ہے جیسے آج میرا استقبال کیا جا رہا ہے کہ میرے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے حضرت محمد کہا سچ بتاؤ تو کہا کہ ہاں میں کاہن تھا میں کیا تھا کاہن تھا کہا تم نے اپنی زندگی میں سب سے عجیب بات کیا دیکھی سب سے عجیب چیز کیا دیکھی ہے تو کہتا ہے کہ میں ایک بھ کے پاس کھڑا تھا کی اچانک ایک آواز آتی ہے بازار میں تھا کہ ہمارا جننی آتا ہے اور کہتا ہے کہ الم تر جن و ابلا صاحب کا لحو کہا بل قلا سے جنوں کی بربادی دیکھو ان کی مایوسی دیکھو اور شہروں کو چھوڑ کر کے ریوڑ میں جا کر کے ان کا مل جانا دیکھو کیا جی یہ کیا ہے حضرت عمر نے کہا کہ ہاں تم سچ کہہ رہے ہو انہیں دنوں میں میں ایک کھانے میں لیٹا ہوا تھا لیٹا ہوا تھا تو ایک شخص ایک بچڑا لایا اور ایک بوت کے پاس سباہ کرتا ہے تو زبا کرنے کے بعد ابھی سب کر کے وہاں سے فارغ نہیں ہوا تھا کہ اچانک ایک آواز آتی ہے یا جلیح امر انجی رج رفصیح یقول الا اللہ کہا زور سے یہ آواز آئی یہ آواز سنی تھی کہ جتنے لوگ اس بتخانے میں سارے باغ کھڑے ہوئے یا امر النجیح رجل رفصیح یقول لا الہ الا چلیے اے جلیح بد بخت عجیب معاملہ پیش آیا ہے وہ کیا ہے کہ کی بڑے کھلے ہوئے الفاظ میں ایک شخص کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ کہا یہ کہنا تھا کہ سارے کے سارے لوگ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے عجیب آواز تھی کہا لیکن میں وہیں پر بیٹھا رہ گیا وہیں پر بیٹھا رہ گیا کہا کہ بیٹھا وہ پھر آواز یہی آتی ہے اتنے زور سے کہ اتنی زوردار آواز کبھی سنی نہیں گئی تھی جلیح امر انجیف رزن الفسیح یقول اللہ اراح کہا وہاں سے اٹھ کر کے میں تھوڑی دیر آیا تھا ابھی ایک دو دن بھی نہیں گزرے تھے کہ لوگ کہنے لگے کہ اس مکہ میں ایک نبی ظاہر ہوا ہے مکے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو گویا آپ نبوت آپ پر نبوت کا نزول ہوا آپ کی بےحص ہوئی کہ کے اندر بھی بلی مچ گئی حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ علامہ البانی رحمہ اللہ صحیح سیرہ میں نکل کرتے ہیں کہ جابر ابن عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ مکے میں آپ کی نبوت کی سب سے پہلے خبر کہاں پہنچی ہے کیسے ظاہر ہوئی کہا کہ ایک عورت تھی اس کا تابع اس کے ساتھ رہنے والا ایک جن تھا جن اس کا دوست کیا تھا ایک جن تھا کہا ایک دن آیا اور اس کی دیوار پر بیٹھتا ہے سفید چڑیا کی شکل میں وہ کہتی ہے کہ نیچے آؤ کچھ باتیں کرے ہم تم تو ہمیں کوئی خبر دو ہم تمہیں کوئی خبر دیں وہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو تو وہ کہتا ہے کہ نہیں مکہ میں ایک نبی ظاہر ہوا ہے ایک نبی کی بےحص ہوئی ہے جس نے زنا کو حرام قرار دیا ہے جس نے زنا کو حرام قرار دیا ہے اور ہم جنوں کے لیے تو اب دنیا میں ٹہرنا مشکل ہو گیا ہم جنوں کے لیے اب مکہ اور دنیا میں ٹہرنا مشکل ہو گیا ہے تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنی ہی تھی دنیا میں کفر کی شرک کی دنیا میں دنیا گئی اب, آئندہ آب کی مجلس میں وہ باتیں ذکر ہوں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا کیا طریقہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعوت کی افداح کیسے تھی البتہ اس سے پہلے بڑے اختصار کے ساتھ آج کی مجلس میں کتنی دیر ہو گئی ایک گھنٹہ ہو گیا ہو گیا پورا بس کریں پھر ہاں تو ایک جو اختصار کے ساتھ ساتھ جو درس و عبرت ہمیں آج کے درس سے کیا سبق لینا چاہیے اس پر غور کر لیں پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رعایت کہ آ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر میدان میں خصوصی رعایت بچپن ہی سے پیدائش سے لے کر کے آپ کی خصوصی رعایت کرتا رہا یہاں تک کہ آپ وسلم اس دنیا سے چلے گئے دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمیں سوچنا چاہیے کوئی معاشرہ چاہے کتنا ہی بگڑا ہوا ہو. کوئی معاشرہ چاہے کتنا ہی بگڑا ہوا ہو لیکن ان میں کچھ لوگ سمجھدار ضرور رہا کرتے ہیں ہے گی نہیں جیسے مکہ مکرمہ میں کیا تھا معاشرہ بگڑا ہوا تھا لیکن کچھ سمجھدار ایسے لوگ تھے اسی لیے فضول کیوں قائم ہوا ہے اسی لیے تو نا یمن کا ایک شخص مکے میں آتا ہے اور اپنا سامان بیچتا ہے آسب نے وائر جو مکے کے سرداروں قریش کے لوگوں میں تھا اس نے سامان تو لے لیا لیکن پیسہ نہیں دے رہا پیسہ نہیں دے رہا ہے ایک دن دو دن انتظار کیا وہ پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے وہ شخص آتا ہے اور کھانے میں کے پاس کھڑے ہو کر کے اعلان کرتا ہے تو کیا ہوا مکہ کے کچھ لوگ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبیر زبر عبد المختلف تھے زبیر ابد المختلف اور میں خود لوگوں سے اشارہ کیا کی کہ مکے میں ایک کمیٹی بننی چاہیے ایک لجنا بننی چاہیے جو مظلوم کا حق ظالموں سے دلا سکے تو لوگوں نے اکٹھا ہو کر کے ایک لجنا اسے ہلفل فضول کہا جاتا ہے سب لوگوں نے حلف اٹھایا اور قسم لیا کہ مکے میں اگر کوئی بھی مزنو ہے تو اس کا حق دلوایا جائے گا اور تیسرا فائدہ یہ کہ ہمارے ہاں اردو میں بلکہ ہندی میں ایک مثل مشہور ہے ہنہار بروا کے چکنے چکنے پات سنا گئی سنا ہے آپ لوگوں نے ہنہار بروا کے چکنے چکنے پات کیا ہے یعنی جو درخت جو پودا اچھا بننا چاہتا ہے اس کے پات پتے بھی کیا ہے شروع میں اچھے اچھے نکلتے ہیں یعنی جو آدمی بڑے ہو کر کے عظیم بنتا ہے وہ اپنے بچپن میں بھی کیا ہے اچھا رہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس قدر یہ مثل ثابت آتی ہے آ, س, آتی ہے دنیا میں کسی کے اوپر نہیں شادی ہے ہے کہ نہیں آپ جتنا صادق کسی اور پر نہیں سمجھ آتی کہ بچپن سے اللہ تعالی نے آپ کے اندر دور اندیشی ظاہر کر دی تھی مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے ہوش سنالے ہیں کسی کے اوپر بوجھ بن کر کے نہیں رہے خود کفالت بنے بکریاں چرائی ہیں چند ٹکے پر بکریاں ہیں. تجارت کیا ہے لیکن اپنا بوجھ کسی کے اوپر آپ نے ڈالا نہیں ہے اسی طریقے سے حضر اسوت کو اپنے مقام پر نصب کرنے کے واقع آپ غور کیجیے کس قدر سمجھدار اور عقل مندی کیے بات تھی اس کے بعد یہ چیز بھی ذرا غور کریں یہ فائدہ کہ جو چیز شریعت کی نظر میں قابل اعتبار نہیں ہوتی اور میں چاہوں گا کہ ہمارے دوست اور ہمارے بھائی اس فائدے پر ذرا درہ اچھی طریقے سے غور کریں جو مسئلہ جو تاریخ جو حکم شریعت کی نظر میں قابل اعتنا نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالی اس کی تعین اور حفاظت بھی نہیں کرتا لیکن بہت بڑا المیہ ہے کہ لوگ اس بار بھی گمراہ ہو جایا کرتے ہیں. یعنی میں کہنا کیا جائے گا مثال کے طور پر اسلام کے اندر کسی کا یوم پیدائش برتھ ڈے منانا یہ جائد نہیں چاہے کوئی بڑا ہے چاہے کوئی چھوٹا آپ سراسر سے بڑا اور کون ہو سکتا تھا کوئی ہو سکتا تھا چونکہ یہ چیز شریعت کی نظر میں مشرور نہیں تھی اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اسلام میں اللہ تعالی چاہتا تو آپ کی تاریخ متعین رہتی نا لیکن آپ کی تاریخ متعین نہیں رہی علماء کا اس لیے اختلاف ہوا ہے کوئی کہتا ہے آپ کی پیدائش دو ربیع الاول کو کوئی کہتا ہے نو کو ہے اور کوئی کہتا ہے بارہ کو ہے بات یہ کہ نہیں صحیح ہے اگر یہ چیز شریعت میں قابل اتنا ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر اختلاف نہ ہونے اختلاف ہونے کا معنی کیا ہے اور بالکل یہ بات حقیقی ہے کہ کسی بھی تاریخ کے متعلق یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ تاریخ آسان پیدائش کی دن متعین ہے کون سا دن ہے وہ پیر کا دن وہی مسلم شریف میں روایت لیکن تاریخ متعین نہیں ہے بلکہ عصر حاضر کے بہت سے علماء نے تو بڑی تاکید کے ساتھ یہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن سب سے بہتر کیا ہے پیدائش کی تاریخ سب سے آج... تاریخ... تحقیقی کیا ہے نوی نو روی نو اللہ تو آپ سوچیں اگر یہ چیز شریعت کی نظر میں قابل اتنا ہوتی کہ آپ کی یوم پیدائش منایا جائے جا جسے عید میں تو اللہ تعالیٰ اس میں اختلاف نہ ہونے دیتا اسی طریقے سے ایک فائدہ یہ کہ جہاں پر برائی کا اڈا ہو جہاں پر ظلم اور ظلم ہی ہو برائیاں ہی برائیاں ہوں وہاں سے دور ہٹ کر کے اللہ تعالی کی عبادت کرنا یہ مشروع ہے مثال تو آپ صلی وسلم احتکاب فرماتے تھے نا احتکاب کے لیے بہت حرام سے بڑھ کر کوئی جگہ ہو سکتی ہے اس نہیں ہو سکتی لیکن آپ نے وہاں پر احتکاب نہیں کیا کیوں کیوں نہیں اس لیے کہ وہاں پر بتوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے اسی طریقے سے تزکیے نفس کے لیے علم کے حصول کے لیے معاشرے کی اصلاح کے بارے میں سوچنے کے لیے لوگوں سے دوری اور تنہائی اختیار کرنا یہ چیز بڑی اچھی اور مشروع ہے لیکن وقتی طور پر ہونی چاہیے یہ نہیں کہ زندگی بھر کے انسان لوگوں سے الگ ہو جائے جیسے کچھ لوگ ہوتا ہے نا خان کہاں بیٹھ گئے پوری زندگی میں گزار دے رہے ہیں نہیں یہ نہیں لوگوں سے الگ ہو گئے بالکل کنارے ہیں آپ ایک مدت کے لیے گئے اس کے بعد اللہ نے آپ کو کیا فرمایا کم فانذر اٹھئے اور لوگوں ڈرائیے تو کچھ وقت کے لیے تو ہو سکتا ہے علم حاصل کرنا ہے اپنے نفس کا تج ہے یا اور کوئی چیز ہے لیکن مستقل ایسا نہیں ہونا چاہیے اسی طریقے سے ساتھیو ہو ہمیں اور آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دور بینی اور فضائل کا بھی اندازہ ہوتا ہے ایک عورت ہی ہے نا؟ کی نہیں لیکن دیکھے کہ نبی کریم صلیم چونکہ اب تک آپ کی زندگی شرافت کی گزری ہے لوگوں کی مدد کی گزری ہے تو اللہ تعالی ایسے شخص کو جو لوگوں کی مدد کرتا ہو جو لوگوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آتا ہو اللہ تعالی اسے کبھی بھی ضائع نہیں کر سکتا ہے اسی طریقے سے ایک اور چیز پر غور کریں اور خاص طور پر اساتذہ لوگ خاص طور پر اساتذہ لوگ کوئی غیر معلوم چیز یعنی جس کا لوگوں کو اندازہ نہیں ہے اس چیز کے بارے میں کوئی عمل شروع کریں تو ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں کہ ایک بار کی جلتا رہے شروع کیا پھر تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیا مثال کے طور پر بچہ اسکول گیا اسے تھوڑی دیر کھیلنے پہ لگائی پھر ایک آدھ دو درس کلاس دیجئے جی. پھر اس کے بعد اب پہلے ہی دن سے اسے ساتوں گھنٹے پڑھانا شروع کر دیں آپ تو کیا ہوگا وہ پریشان ہو جائے گا جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بار وہی نازر ہوئی کہ نہیں نازر ہوئی اور تھوڑی سی نازر ہوئی پھر اس کے بعد رک گئی ہفتے دس دن کتنی رکی اللہ بہتر جانتا ہے کہ نہیں پھر اس کے بعد وہی نازل ہوئی اور جب آپ اس کے عادی ہو گئے ساتھیوں وہی بڑی مشکل چیز ہے اگلی مہینے میں آپ کے سامنے میں رکھوں گا بڑا مشکل کام ہے قرآن مجید اسے کورل سکیلا کہا گیا ہے کورل سکیلا کہا گیا بڑی بھاری چیز ہے تو اللہ تعالی نے بہی بار وہی نازل فرمائی نا آپ پر اس کے بعد کیا ہے مہلت دیا پھر حضرت جبرائیل نظر اور پھر مہلت دیا اس کے بعد دیکھا جب تھوڑے سے اس کے عادی ہو گئے ہیں تو برابر وہی چلتی رہی اسی طریقے سے اور ہم آپ اس کے اوپر آسانی سے عمل کر سکتے ہیں سچی نیت اگر انسان کی ہو اور پختہ ارادہ ہو ازم مصمم ہو کسی نیک کام کے لیے تو اگرچہ انسان وہ نیک کام نہ کر پائے اللہ تعالی اس پر اجر دیتا ہے ہم نے کہا سے لیا اس کو جی نو کے ان کا پختہ ارادہ تھا سچی نیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کا اعلان فرمائیں کہ میں آپ پر ایمان لے آؤں ہے کہ نہیں ہے لیکن یہ وقت نہیں ملا ان کو اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دو جنتیں ایک نہیں دو جنتیں یہ نیت کی سچائی اور ارادہ کی پختگی ہے اسی لیے ساتھیوں اگر ہم اور آپ سچی نیت سے کسی نیک کام کا ارادہ کریں اور اس میں اللہ کی طرف سے کوئی رکاوٹ آ جائے تو ہم یہ سمجھیں کہ ہماری کوشش بے کار نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر ہے دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے توفیق تع فرمائے سبحان کا اللہ اشد اللہ کا بڑا اچھا سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے عبادت کرتے تھے تو کیسی عبادت ہوتی تھی تھوڑا سا ہم نے اشارہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے علماء کہتے ہیں کہ آپ کی عبادت کا کوئی خاص طریقہ معلوم نہیں ہے اعتکاف ملت ابراہیمی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ روزہ بھی رکھتے تھے یہ ملت ابراہیمی کی یہ چیزیں ان کے ہاں پائی گئی تھیں اور بعد علما کہتے ہیں صرف تفکر کرنا سوچنا اور غور کرنا اللہ تبار تعالیٰ کی آیات کے بارے میں نشانیوں کے بارے میں اللہ کی حکمت اللہ کی قدرت کے بارے میں غور فکر کرنا یہی, چیز، یہی آپ کی عبادت تھی اس لیے کہ اس وقت کبھی کوئی عبادت ابھی تک فرض نہیں ہوئی تھی چلے بس کریں آپ اگر کسی پاس سوال ہے تو آئندہ مجلس اس میں سبحان اک اللہ موبی حمد اشد و اللہ اللہ انت استر کبا